اللہ اللہ خلا کا کم سما رضا کم سما یوم سما کم اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رسک دیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا حل من شرکائے کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جس کے بارے میں تمہارا گمان تک ہو کے وہ یہ کام کرتے ہیں کیا لات منات یہ کرتے ہیں یہ ہی کام وہ ان کے عقیدے میں ایسی بات موجود نہیں تھی وہ تو ہاؤ شفا اللہ کہتے تھے کہ ہمارے شریح ہیں بس ہمارے سفارش ہوں سبحان اللہ پاک ہے و تعالا اور بہت بلند و بالا ہے اما یوش اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں زہر الفساد و پھر بررے بل باہر بے ماں اے بالناس بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے بسب اس کمائی کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہے یہ آئے جتنی آج آپشن ہو کر پورے دنیا کے افق کے اوپر جو ہے یوں سمجھیے کہ نمایاں ہو رہی ہے شاید جس وقت نازل ہوئی تھی اتنی نمایاں اس وقت بھی نہ ہو اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کا کیا اندازہ تھا لوگوں کو بہت کم اندازہ تھا پوری دنیا کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں تھا آج جس طریقے سے فساد گنما ہو چکا ہے پوری زمین میں اور جس طرح کے تصادم ہیں جس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں جس طرح کی بد امنیاں ہیں جس طرح کے فسادات ہیں تو زہر الفساد اور پھر بر رہے واہر بررو بہر میں فساد گنما ہو چکا ہے بیما قسمت احداز لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کے باعث بعض نذی عمل اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے یعنی بعض النظی آملو اگر تو سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ یہیں پر اگر سزا دینی شروع کر دے تو کوئی آدمی بچے ہی نہ ماپ پکا اللہ ظہر ہی دابہ تو ایک بھی انسان نہ رہے زمین کے اوپر لیکن کچھ کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزاد دیتا ہے لعلہم تاکہ یہ لوٹے پھریں سوچیں غور کریں توبہ کریں رجوع کریں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ اس لیے ہے کہ انسان ہوش میں آئے آج ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے خاص طور پر مسلمان سوچیں کیوں ہم و خار ہیں ہیں آج کیوں زلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں کیا وجہ ہے اللہ ہم سے تو وعدہ تیرا تھا انتم رالونا تم مؤمنین تم ہی خربلند ہوگے اگر تم مؤمن ہوگے ہمارا یہ حال کیوں ہے اگر ہم یہ سوچیں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس یا دوسرا وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے حصے بخڑے کر دیے ہیں افتو میں کتابیں العذاب تو جب آپ سوال کریں گے قرآن سے تو قرآن آپ کو جواب دے گا لیکن ان چیزوں پر بھی غور کریں سوچیں تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہلت ملی ہوئی ہے کوئی بڑا آزاد آنے سے پہلے آئے کوٹ کر لیجیے اکتالیس نمبر آیت ہے اس لیے کہ ساٹھ آیتیں ہیں سورہ روم کی اس سورہ مبارکہ کی مناسبت مضامین کے اعتبار سے ہے اس کے بعد سورہ لقمان ہے پھر سورج سجدہ ہے سورہ سجدہ کی جو آیتیں ہیں وہ تیس ہیں اور اکیسویں آیت اس کی جو ہے اس کے لگ بھگ ہے جب ہم پڑھیں گے تو ان کے اندر مناسبت محسوس ہوگی ان چار صورتوں میں ایک عجیب بات ہے کہ یہ پہلی سورت سورہ انکبوت اس کے مضامین کی مناسبت جوڑا اس کا جو وہ تیسری سورت ہے سورہ لکمان اور دوسری سورت یہ سورہ روم اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ سعیدہ ہے ان کے مضامین کی مناسبت اس اعتبار سے اور چاروں نے مل کر ایک سب گروپ کی شکل اختیار کی ہے جیسے وہ چار تھی جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں زہر الفساد فلبد البہر احدین کہ گھومو پھرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جو تم سے پہلے تھے کان اکثر ہو مشرقین ان کی اکثریت مشرقوں پر مشتمل تھی فاقیم کا جکل دین القیم دوبارہ اپنے چہرے کو سیدھا رکھو دین قیم کی طرف اللہ کے دین کی طرف من قبل یا یوم یومن من اللہ اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھر اللہ کی طرف سے لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کے حکم سے کہ جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا یوم یس اس دن یہ تقسیم ہو جائیں گے پھٹ جائیں گے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے کس طرح ہو جائیں گے کیا پولرائزیشن ہوگی من کفرا فالح کفرو جس نے کیا ہوگا اس کے کہر کا سارا وبال اسی پر آئے گا وہ من عمیر فلحدون اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تھے تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لیے یہ بستر بچھایا تھا جو آباد انہوں نے کیے تھے تو گویا کہ اس وقت علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی لیکن آمن وامر صالحات دن پھنسے تاکہ اللہ تعالیٰ بدلا دے اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمل کیے تھے اپنے فضل سے انہو لا ان نہ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا وہ من آ جاتی اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ریاحب وبشرات کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو جو بشارت لے کر آتی ہیں بولے یوزی کا کم ہی اور تاکہ وہ اپنی رحمت سے تمہیں وہ حصہ دے تمہیں مزہ چکھائے تو اپنی رحمت کا یعنی باران رحمت کا والے تجری الفل کو امر ہی اور تاکہ سمندر کے اندر جو جہاز چلے اور کشتیاں چلے وہ بھی اس کے حکم سے بلے تب تغوں بن فضل ہی اور تاکہ ان کشتریوں پر سفر کر کے تم اللہ کا فضل تلاش کرو ولا الم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو ولہ قدر سن قبل کا رسول من علاقو میں اور اے ابھی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ان اپنی اپنی قوموں کی طرف فجاؤ ہم تو وہ لے کر آئے ان کے پاس واضح نشانیاں موجدات اور واضح تعلیمات فل تکمنا من الکین پھر ہم نے انتقام لیا مریموں سے مکان حقن علینا نسر المعمنین اور یہ تو ہمارے ذمے تھا کہ ہم اپنے اہل ایمان بندوں کی مدد کریں یعنی یہی ہوا ہے حضرت نور اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے حضرت حد اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے اللہ الزی وسلم الریاحت فتح سیر اللہ ہی ہے کہ جو ہوائیں چلاتا ہے فتح پھر وہ ہوائیں جو ہیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو پب سوتے ہو پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے فضا کے اندر یا جیسے بھی وہ چاہتا ہے وہ یہ جانو پھر ان کو کر دیتا ہے تہ برتہ تح. یہ بندور پہلے بھی آ چکا ہے پھر ان کو تہ برتہ تح کرتا ہے ف ترل وقت کا تخ جو من خلا ہی تم دیکھتے ہو کہ بارش برستی ہے اور میں برستا ہے ان کے درمیان سے فیضا صابب شاہ میں نے باز ہی رو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر اس کو برسا دیتا ہے زمین پر تو وہ بڑے خوش ان قانقبل اور اس سے پہلے اگر کے وہ تھے ان قبل ہی کہ اس سے پہلے کہ یہ ان پر بارش برسائی گئی ہوتی نموب لسیم یقیناً بہت ہی نا امید تھے یقیناً مایوس ہو چکے تھے کہ اچانک گھٹا آئی بشارت آئی بارش برسی اب وہ خوش ہو گئے خوشیاں منا رہے ہیں یہ خاص طور پر جو بارانی زمینیں ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو اصل میں ان چیزوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے عام طور پر جہاں آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو وہاں یہ نیچرل فنومنا اور اس کے ساتھ یہ نفسیاتی کیفیات اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ بارانی زمینوں میں ہوتی فنط اللہ آثار رحمت اللہ تو دیکھو اللہ کے رحمت کے جو آثار ہیں نشانیاں ہیں اس کو دیکھو کیسا یہ موتحا کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد ان نظالے کا محی ال موتا وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو وہ آلات الشعین قدیم اور یقیناً وہ ہر چیز پر قابر ہے اور اگر ہم بھیجیں کوئی ایسی ہوا جھکڑ بھیج دیں اس کھیتی کے اوپر وہ کھیتی کو تباہ و برباد کر دیں فراہو اور دیکھیں کہ وہ کھیتی تو پیلی پڑ گئی درد پڑ گئی کوئی ایسا آ گیا کوئی باز سرسر کا جھونکا آ گیا کیا ہوا پھر لزلو بمبا تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ناشتری کرنے لگتے ہیں اللہ کے جناب میں کہ ہمارے اوپر تو اللہ کی کوئی رحمت کبھی ہوئی ہی نہیں ہمارے لیے تو ہماری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی خیر ملا ہی نہیں پینگ رات اس میں ان موتا آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو وَلَا رات اس میں سمت اضافی نہ نہیں آپ ایسے بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار اور اپنی دعوت کہ جو, جو پیٹ موڑ کر بھی چلے گئے ہوں یعنی بہرا جو ہے اگر آپ کے آمنے سامنے رو در رو ہے تو کم سے کم اشاروں کے نعرے میں کوئی بات اسے سمجھائی جائے لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ تو ایسے بہرے ہیں کہ جو ساتھ ہی پیٹ موڑ کر چل بھی نہیں ہے لہٰذا آپ کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ اپنی دعوت اور جو بھی املاک و تبلیغ ہے اس کا ان کے اوپر کوئی اثر پیدا کر سکے وہ مانتا بے حاضر اوم یا ہیں اسی طرح آپ اندھوں کو ان کی گمراہی اور ان کی ضلالت سے بھٹکنے سے آپ بچا نہیں سکتے ہدایت نہیں دے سکتے ان تسمیں آپ نہیں سنا سکتے مگر انہیں کو جو مانتے ہیں بےآیات نہ ہماری آیات کو فہم مسلمون بس وہ ہماری فرما برداری اختیار کرتے ہیں اللہ النبی خلق واللہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا کمزوری سے یعنی جب تم پیدا ہوتے ہو تو بہت کمزور ہوتے ہو سم م جانا بھی بادر قوتن پھر تمہاری اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرماتا ہے جوانی آتی ہے آپ کڑیل جوان بنتا ہے پھر اس کے سما جانا بھی باد قوت زوفر. پھر قوت کے بعد پھر ضوف آ جاتا ہے پھر یہ ادھیڑ عمر ہوئی اور قواہ کے اندر جو ہے اس میں لال پیدا ہونا شروع ہوا پھر بڑھاپا آ گیا اور پھر یہ کہ سفید بال ہو جاتے ہیں ما وماشا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے وہول علیم القدیف اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر شہر پر قدرت رکھنے والا ہے وہ یوم تقوم سات وم المجرمن اور جس دن قیامت قائم ہوگی قسمیں کھائیں گے یہ مجرم ماں بیسو گیر ساتھ نہیں رہے وہ سوائے ایک گھنٹے کے ایک گھڑی کے بس ایک گھڑی رہے دنیا میں اور یا اس عالم مرزک میں اس سے زیادہ نہیں کزال کا کانوں جس طرح اس وقت ان کے جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے اسی طرح وہ دنیا میں بھی اچک لیے جاتے تھے یعنی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے حقیقت کو نہ تسلیم کرتے تھے نہ مانتے تھے وقال کال ندی نہ العلم اور کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو علم حاصل تھا جو صاحب شعور تھے ولی اور جن کو ایمان حاصل تھا لقد لبی تم فی کتاب اللہ اللہ یوم تم رہے ہو اللہ کے حساب اور اللہ کی کتاب کے مطابق یوم باس تک یہ سارا تم ایک گھنٹہ جسے کہہ رہے ہو یہ عالم بردخ تھا بڑا طویل بردخ کا عالم تھا اب ظاہر بات ہے جو انسان آج سے پانچ ہزار پہلے مر چکا ہے پانچ ہزار برس تو اس کے بردخ میں پہلے ہی گزر چکے ہیں ابھی یہ کہ اور کتنا وقت آنا ہے تو وہ کہیں گے اہل مان یہ تو اصل میں عالم بردق کا وقفہ تھا فہذا یوم الباس اور اب جو تمہاری آنکھ کھلی ہے تو یہ ہے یوم باس یہ یوم قیامت ہے یہ اٹھنے کا دن ہے بلاکن کنکن تم لاتم لیکن یہ کہ تم علم نہیں رکھتے تھے تم نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا تھا ان کے بارے میں غور کرنا ہی پسند نہیں کیا تھا یوم معذرت ہوں تو آج پھر جن لوگوں نے ظلم کیا زیادتی کی گناہ کی زندگی بسر کی اب ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کا معذرت کرنا عذر تراشنا بہانے بنانا اور معافیا مانگنا کام نہیں آئے گا ولاحم یستابون نہ ہی انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کرے اب وہ وقت گزر چکا دنیا میں موقع تھا جب تک موت نہیں آئی تھی معلوم یغرگر جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے ان کے لئے توبہ کا موقع تھا لیکن اب انہیں یہاں پر توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا ان کی توبہ جو ہے اب قبول نہیں ہوگی وہ لرمن علنا صرف حضرت قرآن منقل مسل ہم نے تو لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں ہر انداز میں سمجھا دیا ایک پھول کا ہو تو سو رنگ سے باندھے ہم نے یہ ہر طریقے سے بات جو ہے واضح کر دی ہے اور اگر آپ لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی نزین ان تم اللہ مبتنون تو یہی کہیں گے یہ لوگ کافر کہ نہیں ہو مگر تم جھوٹ گھڑ رہے ہو یہ جھوٹی باتیں ہیں من گڑ باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو یا یہ کہ تم نے کوئی جادو کر دیا ہے غزال کے اللہ علیہ قروب اسی طرح نہ کر دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں رکھتے تصمر پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے ان وعد اللہ حق قرآن اور جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ صرف حضور کے لیے نہیں ہے حضور کے وساکل سے تمام مسلمانوں کو تو اے نبی آپ اور اے اہل ایمان تم سب صبر کرو ان وعد اللہ حق قرم اللہ کے وعدے پر یقین رکھو اللہ کا وعدہ چچا ہے اس کی مدد آئے گی غلبہ دین کو ہوگا حق کا ہوگا لیکن یہ کہ اس کے ابھی بہرحال ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں تمہارا امتحان تو لیا جائے گا حاسبہ یہ اللہ امتحان تو لے گا لیکن اللہ کے وعدے پر پختہ یقین رکھو نواز اللہ حقن ولا یسین اللہ اور دیکھنا کہیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے تمہیں ہلکا نہ کر دیں یعنی ان کا دباؤ جو ہے تم برداشت نہ کر سکو اور تم پیچھے ہٹ جاؤ کو پچپائی اختیار کر دو اس کے معنی کیا ہوئے بڑے بودے نکلے بڑے کمزور نکلے دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے دشمن یہ مشرق یہ کافر جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہیں تمہارا پن ظاہر ہو جائے اور وہ تمہیں ہلکا کر کے رکھ دیں اس کی بجائے جمے رہو ڈٹے رہو وہ ہمالیہ کی طرح کھڑے رہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو تن منجھن لگا رہے ہو اسی طریقے سے لگاتے رہو بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں نجاد دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی بارک اللہ لی و لکم القرآن العظیم و نفعنی و ایعاكم بالآیات و